کندھوں کے درمیان حجامہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کے دونوں جانب کی رگوں اور کندھوں کے درمیان حجامہ لگوایا